وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد ہر قسم کی ہمدو ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ان گنت سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ علم کے تعلق سے گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے اور آج کل ہمارا موضوع وہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے سے حصول علم میں مدد ملتی ہے کتاب کے مولف نے ذکر کیا کہ تقویٰ اپنانے سے اللہ تعالی سے انسان ڈرتا رہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے حصول کے دروازے کھول دیتا ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس علم کی دولت ہو دین کا علم اس کے پاس موجود ہو وہ علم لیتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تسلسل سے علم حاصل کرے اور علم لینے کے لیے ڈٹ جائے چاہے پریشانیاں آئیں چاہے مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کرے کتاب کے مولف نے اس سلسلے میں چنابی عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان کیا کہ کیسے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن علم لینے سے باز نہیں آئے اس قسم کا ایک واقعہ اور بھی انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد کتاب کے مولف کہتے ہیں اقول على كل حال ان المصابره في طلب العلم امر المهم کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حصول علم کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے فلننظر في حاضرنا الان هل نحن على هذه المصابره فلننظر في حاضرنا الان هل نحن على هذه المصابره اگر ہم موجودہ زمانے میں اپنے حالات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا علم لینے کے لیے ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جواب ہوگا نہیں ایک دن ہم قرآن کا درس سن لیتے ہیں دوسرا درس ہو تو اس سے غائب ہو جاتے ہیں کسی قرآن کی قرآن کے ترجمہ کی کلاس میں بیٹھیں گے ایک ہفتہ بیٹھیں گے دوسرے ہفتے غائب نبی علیہ السلاط اسلام کی عادیث کا مطالعہ شروع کریں گے چار دیشیں روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں گے اور پانچویں دن ہم اکتا جائیں گے تو اس انداز سے علم کا حق ادا نہیں ہوتا یہ کتاب کے مولف بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ پڑھائی کرتے ہیں یہ کتاب کے مولب کہاں کے ہیں پاکستان کے ہیں کہ سعودیہ کے ہیں سعودیہ کے ہیں تو سعودیہ کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں کیونکہ سعودیہ میں دینی تعلیم ابتدائی کلاسوں میں باقاعدہ دی جاتی ہے پہلی کلاس سے ہی دوسری کلاس سے ہی فکا کا پیریڈ الگ ہوگا توحید کا الگ ہوگا تفسیر کا الگ ہوگا قرآن کی تلاوت کا پیریڈ الگ ہوگا حفظ کا پیریڈ الگ ہوگا تو اس صورتحال میں وہ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ علم لیتے ہیں ان کا بھی حال کوئی اچھا حال نہیں ہے کہتے ہیں جب پڑھائی کر کے واپس آتے ہیں تو پڑھائی کے بعد ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں جن چیزوں سے پڑھائی میں مدد نہیں ملتی یعنی کہ آپ سکول میں گئے آپ نے وہاں سے دین کا علم لیا اب آپ گھر میں آئے ہیں زہور کے بعد اثر کے بعد مرب کے بعد ایسے کام کریں جن سے علم لینے میں مدد ملے کوئی کتاب اٹھائیں وہ آپ پڑھیں بجائے اس کے کہ آپ کھیل کود میں مصروف ہو جائیں اور صرف سکول سے جو دین کی تعلیم لی ہے اسی پہ گزارا کریں یہ درست نہیں ہے کہتے ہیں وہ انب و مثلاً يكون و يوجد له کہتے ہیں میں یہاں پہ ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا اور میری خواہش ہے کہ ایسی مثال ہمیں ہمارے معاشرے میں نہ ملے جو میں چیز بیان کرنے لگا ہوں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کوئی دوسری مثال نہ ملے کہتے ہیں کہ احد القلابا فی بعض موادی عجاب تن سی کسی طالب علم نے کسی پیریڈ میں کسی طالب علم نے کسی سبجیکٹ میں اچھا جواب نہیں دیا جو سوال پوچھے گیا ان کا جواب اچھا نہیں دیا غلط جواب دیے فقال الماد ٹیچر نے پوچھا بھی ایسا کیوں ہوا ہے فقال قد من علی قدرف کہنے لگا اس لیے کہ میں اس سبجیکٹ سے مایوس ہو چکا ہوں فانا لا رسوا میں اسے اب نہیں پڑھوں گا میں چاہتا ہوں میں دوبارہ پڑھوں الیاس. کے کہتے ہیں آپ دیکھ رہے کیسی مایوسی ہے یعنی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں پاس نہیں ہو سکتا بھئی آپ کا کام ہے محنت کرنا آپ توجہ دیں جس سبجیکٹ میں آپ کمزور ہیں اسے اضافی ٹائم دیں وہ نادیم یہ جواب دینا کہ میں اس میں اس سال کامیاب نہیں ہو سکوں گا اندہ سال دوبارہ پڑوں گا یہ بہت غلط بات ہے ان نصابر ہمیں چاہیے کہ ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں حتیٰ کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں کتاب کے مولب کہتے ہیں وقت حد سنی شیخ ان مسابر عبدالرحمان صادی رحمہ اللہ. کہ ہمارے ایک شیخ ہوا کرتے تھے وہ استقامت کے پہاڑ تھے علم کے معاملے میں ثابت قدم رہے پیچھے نہیں ہٹے ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمان سعادی اور ان کی تفسیر بھی ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے دار السلام میں میرے بھائی اگر آپ جائیں ان سے پوچھے میں تفسیر سعدی چاہیے تو جس شیخ کی یہ بات کرنے لگے ان کی تفسیر آپ کو مل جائے گی شیخ کا نام کیا ہے عبدالرحمان سعادی تفسیر کا نام کیا تفسیر ہے سعدی ان کے بارے میں کتاب کے مولم کہتے ہیں کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک ناو کے بڑے امام ہوا کرتے تھے ناو سمتے ہیں میرے بھائیو اگر اور وغیرہ سمتے ہیں نا انگلش کے قواعد تو آپ کو آتے ہیں نا انگلش میں جملہ کیسے بناتے ہیں وغیرہ یہ سب کچھ تو آپ کو آتا ہے نا ایسے عربی میں بھی کچھ چیز ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے ناو عربی کے جو قواعد ہیں ان قواعد میں کئی فنون ہیں ان میں سے ایک فن ہے ناہو تو کہتے ہیں ناو کے ایک بڑے امام گزرے ہیں خصوصا جو کنفا کے نہویوں کے بڑے امام تھے ان کا نام تھا امام کسائی کیا نام تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں جب یہ علم لینا شروع کیا علمو کون سا علم یعنی کہ عربی گرامر عربی قواعد کا علم لینا شروع کیا فلم یا تمکن انہیں کامیابی نہیں ملی کس امام کی بات ہو رہی ہے امام کسائی کی بیان کرنے والے امام سادی ہیں کہتے ہیں اسی یوم من ایام ایک دن وجد امام کسائی نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے تحمل اس نے اپنا کھانا اٹھایا ہوا ہے لجدار کھانا لے کے دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے کلاتت جب بھی چڑھتی ہے گر جاتی ہے مندر پہ, پہ پہنچ نہیں پاتی درمیان میں ہی گر جاتی ہے ولا کنہا لیکن اس نے کوشے جاری رکھی ثابت قدمی کا گزارا کیا حتہ تخلس منہ کہ اس ڈاکی سے نجات پا گئی چڑھ گئی وسائد الجدار اور اپنی منزل پہ پہنچ گئی فقال القسائی امام کسائی جو علم لاب سے مایوس ہو چکے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مجھے اس علم میں کامیابی نہیں ملے گی انہوں نے جب چونٹی کو دیکھا کہ اس نے بار بار کوششیں کی ہے بار بار کوشش کی ہے تو کہنے لگے ہاتھ ہی نملا سابرت حتا وفرت الغایا اس چیونٹی نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا بار بار کوششیں کی حتہ کے منزل مسود تک پہنچ گئی تو میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا فسابرا تو امام قسائی نے دوبارہ نئے سرے سے کوشش شروع کر دی ہتھی سارا امام انفی کہ عربی گرامر کے ایک بڑے امام کہلائے تو آپ لوگ قرآن پاک کی کسورت یاد کرنا شروع کرتے ہیں کہتے نہیں مجھے یاد نہیں ہوگی اب یہ میرا بیٹا یا پوتا یاد کرے گا بھائی بیٹا اپنی جگہ پہ یاد کرے گا پوتا اپنی جگہ پہ یاد کرے گا آپ نے بھی یاد کرنی ہے سولہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا سیکھیے بھائی آپ کہتے ہیں مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں صحابہ کلام میں سے اکثر لکھنا پڑھنا زبانی علم لیتے تھے اور ہمارے جو دادا پر دادا ہیں وہ کتنا سکول پڑھے ہوئے تھے آخری عمر میں میں نے خود اپنے دادا جی کو دیکھا کتنی صورتیں انہوں نے زبانی لی اور یاد کی سورہ کاف، سورہ ملک سورہ سجدہ یہ ساری صورتیں انہوں نے ایسے یاد کی بینائی ویسے ہی کمزور تھی ایک ایک سیکھ کے آدھی آدھی سطح سیکھ کے یاد کرتے رہے تو میرے بھائی یہ باتیں آپ کے پوتے سے نہیں ہو رہی فی الحال کس سے ہو رہی ہیں آپ سے ہو رہی ہیں پوتے کے بارے میں بھی آپ سوچو بچار کریں اچھی بات ہے لیکن فی الحال آپ طالب علم ہے آپ یہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں جرادے کی دعائیں یاد کر لی ہیں کہ نہیں کی جی یا کہیں گے کہ اب میں بوڑھا ہوگا میری عمر گزر گئی ہے صحابہ کے نے جب دین کا علم لیا ان کی عمر کیا تھی عام طور پہ بڑی عمر کے صحابہ کلام تھے جو صحابہ کے بڑے ہیں جن کا نام ہے جو مشہور ہیں وہ بڑی عمر کے تھے عام طور پہ لیے میرے بھائیو آج سے عزم کریں ابھی سے عزم کریں کہ ہم نے دین کا علم لینا ہے ہم ابھی بھی دین کے طالب علم ہیں یہ نہیں کہنا کہ میری عمر گزر گئی ہے آپ کی عمر بھی باقی ہے جب تک کہ فوت نہیں ہو جاتے آخری دن جب فوت ہونا ہے اس دن بھی دین کا علم لے کر فوت ہونا ہے تاکہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو آپ کہہ سکیں یا اللہ میں دین کا علم لے رہا تھا میں دین کا طالب علم تھا کتاب کے مولوب کہتے ہیں مایوس کہ نہ ہوں سنا ہوں سدو بابل خیر مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خیر کا دروازہ بند کر دیا ہے یہ کام نہ کریں مایوس کبھی نہیں ہونا بغیلنا اللہ کبھی بھی نہیں لینی کہ جی میں تین دن گیا ہوں مجھے کوئی لفظ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین نہیں لے سکتا یہ بد شگونی نہ بل ہمیں نیک شگونی لینی چاہیے آپ یہ سوچیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے کل بھی توفیق دی ہے درس میں جانے کی آج بھی دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے وہ انسان خیرا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ سے خیر خیر کا وعدہ کریں تو دو چیزیں دو سبب ذکر کیے ہیں کتاب کے مولف نے جنہیں اپنانے سے آپ دین کا علم آسانی سے لے سکیں گے کون سے دو سبب ذکر کیے ہیں نمبر ایک تقویٰ نمبر دو इस्तकामत. استقامت ثابت قدمی کا مظاہرہ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں الحف کہ جو علم لیں اسے یاد کریں جو علم لیں اسے کیا کریں یاد کریں کہتے طالب علم کو چاہیے طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ مطالعہ کرنے کے بارے میں شوق رکھے اور جو سیکھا ہے اسے اپنے ذہن میں اپنے پاس محفوظ کرنے کے سلسلے میں شوق رکھے امافتی او کتابتی جو علم لیا اسے محفوظ کرے یا تو سینے میں محفوظ کر لے یا کاپی میں محفوظ کر لے کہاں محفوظ کر لے سینے, سینے میں, میں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سینے میں میرے جو چیز چلی گئی دلات دلات وہ ضائع نہیں دلات ہوتی تو اتنا کافی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بول جاتا ہوں, حافظہ کمزور ہے تو آپ لکھنا شروع کر دیں فر انسان اور انسان بولنے والا ہے فیضا علم یا حد عاللم اگر انسان مطالعہ کرنے کے بارے میں شوق نہ رکھے کوشش نہ کرے اور جو سیکھا ہے اس کی بار بار دہرائی کی کوشش نہ کرے فَإنَّ منه تو یہ علم ضائع ہو جائے گا وہ انسان اور انسان بھول جائے گا وَقَدْ قِيلَ بہت پہلے کسی نے کہا تھا میڈن کتاب علم جو ہے یہ شکار ہے علم کیا ہے نہیں سمجھ رہے آپ ہرن کا شکار کریں ہرن آپ نے پکڑ لی اب کیا, کیا کریں گے اس کے بعد جی اسے رسی سے باندھ کر رکھیں گے بند کر کے رکھیں گے ورنہ بھاگ جائے گا تو العلم و سعید العلم شکار ہے وہ کتاب اگر آپ اس شکار کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں لکھیں لکھیں قید سیودکا دقا واسقا آپ نے جو شکار کر لیا ہے اسے مضبوط رسی سے جکڑ لیں حماقاتی انتصد غزال یہ بہت, بہت بڑی بےقوفی ہوگی کہ آپ ہرن کا شکار کریں اور اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیں زندہ ہرن ہے شکار کیا ہے آزاد چھوڑ دیں گے تو بھاگ جائے گا وامنت القلتی تعین و گفت ہی اب آپ نے علم کو محفوظ کرنا ہے اس کے لیے کون سے راستے ہیں کئی ایک راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے اَن انسان جو علم لیں اس سے ہدایت لیں اس سے رہنمائی لیں جو صورت پڑی ہے اس کا ترجمہ سوچیں اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا اس سے کیا حکم معلوم ہوا جب یہ کام کریں گے علم محفوظ ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقواہ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے انہیں مزید ہدایت دی اور اللہ نے ان کو تقویٰ بھی دیا فک اللہ جب بھی انسان اپنے علم پہ عمل کرے گا ذات الفاہما اللہ, اللہ اس کے حافظے میں اضافہ کرے گا اس کی قوت فام میں اضافہ کرے گا قَوْلِهِ هُدَى کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہدایت حاصل کرے گا ہم اسے مزید ہدایت دیں گے کتاب کے مولوب کہتے ہیں چوتھے نمبر پہ چوتھا وہ سبب جس کے ذریعے آپ علم آسانی سے حاصل کر سکیں گے وہ ہے ملازمت العلماء علماء کلام کے ساتھ چمڑ جائیں کن کے ساتھ جی جس نا آپ لوگ کھلاڑیوں کے دائیں بائیں رہے ہوتے ہیں نا اداکاروں کے دائیں بائیں گلوکاروں کے دائیں بائیں چھ کہنے اس سے کہیں زیادہ چمڑ جائیں کن کے ساتھ علماء کلام کے ساتھ یہ کھلاڑی آپ کو کیا دیتے ہیں ویسے مجھے یہ بتائیں ذرا جی نہیں آپ کو دیتے کیا مجھے یہ بتائیں ویسے پیسے پوچھے دیتے ہاں اور علماء آپ کو کیا دیں گے علم دیں گے جنت کی راہ پہ لگائیں گے نماز کا طریقہ سکھائیں گے رودے کی بات کریں گے کوئی نہ کوئی نصیحت آپ کو دیں گے تو کہتے ہیں ملازمت العلما علماء کرام کے ساتھ چمر جائیں یجمی طالب علم پہ واجب ہے کہ علم لینے کے لیے اللہ سے مدد لے سم اہل علم دوسرے نمبر پہ اہل علم سے مدد لے کن سے مدد لے اہل علم سے علماء کے نام سے کتب جو کتابیں لکھی ہیں ان سے بھی مدد لے لن القت اللہ وقت قبیل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں صرف کتابوں پہ گزارا کروں گا تو کتابیں پھر آپ سے بہت لمبا چوڑا ٹائم مانگیں گی لیکن اگر کتاب بھی آپ پڑھیں علماء کلام کے ساتھ بھی بیٹھیں تو راستہ آسان ہو جائے گا جو بات آپ نے دو گھنٹوں میں سمجھ ہے وہ آپ کو پانچ دس منٹ میں سمجھا دیں گے وہ یہ نہیں کہتا کہ علم حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مشیخ علمائے کلام سے علم لے نہیں آپ کتابوں سے بھی علم لے سکتے ہیں لیکن اگر کتاب بھی, ساتھ علماء اکلام سے بھی لیں تو کام آسان ہو جائے گا فقد الانسان بالقراءة انسان مطالعہ کر کے خود پڑھ کے بھی علم لے سکتا ہے لا کن الب ازاما اقباب لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انہی ماغ سے مکمل توجہ سے علم نہیں لیتا صبح و شام علم کے لیے ایک نہیں کرتا اور اس کا قوت فام بھی کمزور ہے تو وہ کئی جگہ گلتی کر جاتا ہے ولہذا یقال اسی یہ جی کہا جاتا ہے من کان دلیلہ کتابا فخطہ اکثر من صوابی کہ جو علم صرف کتاب سے لیتا ہے اس کی گلتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ولیکن لہذا لیسا لیت لاقف الحقیقہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جیسے بیان کی گئی ہے ایسے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اپ کتابوں سے علم لیں جہاں کوئی مشکل چیز آئے وہاں علماء کرام سے رہنمائی لیں۔ ولکن الطریقۃ ولکن الطریقۃ المسلہ ایۃ تلقى العلم علی المشائخ افضل طریقہ یہی ہے کہ اپ علماء کرام سے براہ راست علم لیں ولن انسه طالب العلم ايضا الا يتلقف من كل شیخ فی فن واحد میں دین کے طالبوں کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ وہ ہر فان میں ایک شیخ سے علم لیں مثل اختر من من شیخ یہ کام نہ کرے کہ فقہ کا علم آپ اس سے بھی لے رہے ہیں اس سے بھی لے رہے ہیں کتابی و سننا کیونکہ علماء کا نام جو ہے کتاب و سننے سے مسئلہ اخذ کرنے میں مختلف طریقہ رکھتے ہیں مختلف رائے ہیں فَأنتَ لك عالمًا تتلقى علمه لینا ہے شیخ ان دہو اکثر تزماحو اور اگر کوئی ایسا شیخ ہے جس کے پاس کئی ایک فنون میں پائی جاتی تو کوئی حرض نہیں ہے کہ آپ اس سے فک کا بھی علم لیں توحید کا بھی لیں حدیث کا بھی لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ فقہ کا علم اس شیخ سے بھی لیں گے اس سے بھی لیں گے تو ان کی رائے میں کبھی اختلاف ہو جائے گا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ کا سامنا کریں گے اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہر فن میں آپ ایک شیخ رکھیں تو میرے بھائی یہ شہ کی چند نصیتیں تھیں علم لینے کے لیے انہیں اپنانا چاہیے اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں